کہ کتاب بیو کے اندر مسئلہ یہ پڑا جا رہا تھا کہ اگر ایک آدمی نے بیچا ایک گٹھڑی کو جس میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس شرط کے ساتھ بیچا کہ اس میں دس کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہ سو درہم کے بدلے میں ہیں ہر کپڑا ہر کپڑا دس درہم کے بدلے میں ہر کپڑا دس درہم کے بدلے میں اب جب مشتری نے جا کے کپڑے گٹڑی کو کھولا تو کپڑے نکل آئے نو یا کپڑے نکل آئے آٹھ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا اگر مشتری لینا چاہتا ہے وہ تو آٹھ کپڑے لے لے یا جو نو کپڑے جتنے اس میں نکلے ہیں اور اس کے بدلے میں اگر آٹھ نکلے تو اسی درم دے دے نو نکلے ہیں تو نوے درم دے دے اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میری ضرورت دس کپڑوں کی تھی تو میں یہ واپس بھی کر سکتا ہے اس کو اختیار بھی ہے لیکن اگر کپڑے تھے دس خریدے جو اس میں نکل آئی گیارہ اس صورت میں بے ہی فاسد ہو جائے گی بے فاسد کیوں ہو جائے گی اس وجہ سے کہ مشتری چاہے گا کہ بہترین دس کپڑے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے بائ چاہے گا کہ جو بہترین کپڑا ہے نا وہ واپس لے لے تو اس کو کہتے ہیں کہ مبی کی جہالت آ گئی ہے مبی کی جہالت ہے اس سے فساد پیدا ہوگا لڑائی جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے اس وجہ سے یہ بے فاسد ہو جائے گی اگر معاملہ کرنا ہے دوبارہ سے معاملہ کرنا ہے لیکن یہ جو پہلے جو معاملہ کیا ہوا تھا یہ معاملہ درست نہیں ہوگا یہی بات چل رہی تھی بولو کالا بے تو من کا حاضر رزم اگر اس بائی نے کہا بے تو من کا حاضر رزم کہ میں نے بیچا آپ کو یہ جو گٹڑی ہے الا انہا الا ان نہا اس شد پر کے عشرت و اصواب میں آتے درہمین دس کپڑے ہیں سو دیرم کے بدلے میں کل سو بمبی عشرت ہر کپڑا دس دیرم کے بدلے میں ہے فائن وجہ رہا ناک اگر بائی نے اس کو پایا ہے مشتری نے اس کو پایا ناک کے یعنی اس میں سے کم کپڑے کپ کم نکلے یعنی نو نکلے یا اس سے کم جازل بئی وہ تو بے جائز ہوگی جتنے کپڑے نکلے اسی حصوں کے بقادر یعنی آٹھ نکلے تو آٹھ کی بہ نو نکلے تو نو کی بہ وجہ رہا زا دن اور اگر مشتری نے پائے زیادہ کپڑے فل بے افا سے تو بے فاسد ہو جائے گی نیچے دیکھیں میں نے ستور لکھا ہوئے لی جہالت المبی مبی کی جہالت کی وجہ سے یہ تو بات یہاں تک مکمل ہوگی اب ہم کچھ آگے کچھ جدید دوسرے قسم کے مسائل ہیں مختلف مسائل ہیں وہ مسائل کیا ہیں آپ نے ایک چیز اپنے پاس لکھ لینی ہے آپ اپنے پاس یہ لکھ لیجیے کہ جو چیز جو چیز بنیت قرار بنیت نیت بنیت قرار لگائی ہو بنیت قرار قرار سے جیسے جو چیز بنیت قرار لگائی ہو تو وہ اس کی بھی بہ ہو جاتی ہے جو چیز بنیت قرار لگائی گئی ہو اس کی بھی بہ کسی معاملے میں بے کریں گے تو اس کی بہ بھی ہو جائے گی ایک اور چیز لکھیے یہی چیز اسی کو سمجھانے کے لیے ذرا جو چیز عرفن متصل سمجھی جائے عرفن عرف جس طرح ہوتا ہے جو چیز عرفن متصل سمجھی جائے کسی چیز کے ساتھ تو بے میں اصل کے ساتھ وہ چیز بھی داخل ہو جائے گی جو چیز عرف متصل سمجھی جائے کسی چیز کے ساتھ تو جب بے کریں گے تو اس چیز کی بے بھی خود بخود ہو جائے گی ضمن اس کی بے بھی ہو جائے گی اب یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا ایک آدمی کیا کرتا ہے گھر کو بیچتا ہے بلکہ ابھی ایک اور چیز سمجھیں کچھ الفاظ اور اپنے پاس لکھ لیے عربی کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ایک ہوتا ہے بیت بیت بیت کہا جاتا ہے کمرے کو بیت ٹھیک ہے نا با یا اور تا بیت بیت کسے کہا جاتا ہے کمرے کو ایک لفظ ہوتا ہے منزل منزل منزل ہوتا ہے کچھ کمرے جو ہوتے ہیں کچھ کمرے ہم کہتے ہیں نا پہلی منزل دوسری منزل تیسری منزل پہ جو کمرے وغیرہ وہ بنے ہوئی ہوتے ہیں تو بیت ایک کمرہ منزل کچھ کمرے ایک لفظ استعمال ہوگا دار دال الف اور را دار دار کہتے ہیں پوری چار دیواری کو دار کہا جاتا ہے پوری چار دیواری کو دیکھیں چار دیواری کیا ہوتی ہے مثلا جی اس کے اندر باہر لانچ آن بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد اندر جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ بھی ساری موجود ہوتی ہے ہر چیز جو موجود ہوتی ہے تو دار گیریج بھی اس میں ہوگا تو دار کیا ہوتا ہے پوری چار دیواری کے اندر جو پورے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے آپ کے گھر کا حوالے سے جو پورا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہی کچھ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پوری چار دیواری جو ہے جس کے اندر کیا آ جائے گا جس دار بولتے ہیں جس کے اندر آپ کا لان بھی شامل ہوتا ہے جس میں آپ کی بلڈنگ بھی شامل ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اب مسئلہ یہ بتانے لگے کہتے ہیں ایک آدمی نے گھر دار بیچا دار بیچا اس نے کہا کہ میں اس دار کی بے کر رہا ہوں اس دار کی بہ کر رہا ہوں تو بلڈنگ خود بہت داخل ہوگی اس کے اندر ٹھیک ہے نا دار سے میں نے کہا تھا کہ وہ چار دیواری جو ہوتی ہے چار دیواری چار دیواری وہ کہتا ہے اس چار دیواری کی بہ کر رہا ہوں یہ چار دیواری جو ہے تو اس نے بلڈنگ کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو اندر جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے ساتھ لان بھی ہے دوسری چیزیں بھی ہیں تو اس چار دیواری کے اندر خود بخود بلڈنگ داخل ہو جائے گی اگرچہ اس نے نام نہ بھی لیا ہو اگرچہ اس نے نام نہ بھی لیا ہو میں نے ایک لفظ کیا کہا تھا جو چیز عرفاً متصل سمجھی جائے کسی چیز کے ساتھ ٹھیک ہے تو بے میں اصل کے ساتھ وہ بھی کیا ہوگی داخل ہوگی میں نے بتایا نا دار عرف عرف میں دار کسے کہا جاتا ہے عرف میں دار ہاں لان کو بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی بلڈنگ کو بھی کہتے ہیں عرف کے اندر تو عرف کہتا یہ ہے کہ بھئی دار کا لفظ بولا ہے تو اس میں بلڈنگ خود بخود داخل ہے اگرچہ بندہ بلڈنگ کا نام بھی کہے کہ جی یہ چار دیواری ہے یہ میں بیچ رہا ہوں آپ کو دس لاکھ کے اندر اب وہ کہے کہ نہیں جی میں یہ بلڈنگ کی تو میں نے بات نہیں کی تھی آپ کے ساتھ اس میں جو چار کمرے بنے ہوئے تھے یہ شامل نہیں ہوں گے یہ اس کی, کی بہ نہیں ہوئی ہے اس کو میں توڑوں گا اور اس کو میں ملبا جو ہے کسی کو بیچ دوں گا نہیں اس کی بھی بہ ہوگی ہے جب چار دیواری کی بات کی عرف کے اندر اس چار دیواری سے مراد ساری کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو دیکھیے ذرا ومم با دارن جس نے بیچا دار کو اس چار دیواری کو ومم با دارند جس نے بیٹا چار دیواری کو دخلا بنا اہا فلبے تو داخل ہو جائے گی اس دار کی عمارت اس دار کی عمارت داخلہ بنا اہا تو داخل ہو جائے گی اس دار کی عمارت فلبے بی کے اندر و علم یوسم مہی اگرچہ یہ ان ہے و علم ان وسلیاں کی میں نے کرایا تھا اجرا کے اندر و علم یوسم ہی اگرچہ اس نے اس کا ذکر نہ کیا ہو بنا کا ذکر نہ بھی کیا ہو تب بھی بنا خود بخود داخل ہو جائے گی کیونکہ عرف کے اندر دار کا لفظ ساری چار دیواری کا جو لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بلڈنگ کو اور لانچ اپ چیزوں کو شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہی مسئلہ اسی طرح کے جتنے میں نے آپ کو دو چیزیں لکھوائی ہیں اسی سے کہ جی جو چیز عرف سمجھی جائے گی وہ بھی داخل ہو جائے گی اور جو چیز بنیت قرار لگائی جاتی ہے وہ بھی جب بے کرتے ہیں تو وہ داخل ہو جاتی ہے ذرا دیکھیے ورژن جس نے بیچا زمین کو جس نے بیچا زمین کو دخلا معافی ہا تو اس زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس میں داخل ہوگا اس بے میں داخل ہوگا من نخلے کھجور میں سے و شجرے اور درخت میں سے فل بے بے کے اندر وہ علم ہی اگرچہ اس نے ان کا ذکر نہ بھی کیا ہو ایک آدمی کہتا ہے یہ زمین میں بیچ رہا ہوں آپ کو دس لاکھ کے بدلے میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے کوئی اور درخت لگے ہوئے تھے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے داخل ہوں گے اس بے کے اندر دس لاکھ کے اندر وہ زمین بھی اور وہ جو درخت ہیں ان کی بھی بے ہو گئی ہے اگرچہ بندہ ذکر نہ بھی کرے کیوں میں نے کہا تھا جو چیز بنیت قرار لگائی جاتی ہے بنیت قرار لگائی جاتی ہے اس کی بھی بہ ہو جاتی ہے ساتھ ہی بنیت کرار کا مطلب ہے جو اس میں اس زمین کے اندر ہی ایک, ایک ہوئے. ہے گملہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے گملہ رکھا ہوا ہے تو وہ بنیت قرار نہیں ہے لیکن جب آپ نے زمین کے اندر کسی چیز کو لگا دیا نا درخت وغیرہ کو تو یہ کیا بنیت قرار ہے اس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا جڑ گئی ہے تو اس کی بھی بہ کیا ہو جائے گی خود بخود داخل ہو جائے گی سمجھ گئے بات کو تو یہ جو کیا ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ داخل ہے اب ذرا آگے بات سمجھتے ہیں بنیت کرار بنیت کرار کی بات تھی اسی سے کھیتی کا مسئلہ نکلے گا کھیتی بنیت قرار نہیں ہوتی ہے آپ گندم لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گندم کاٹنے کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتی ہے دو مہینے تین مہینے کے لیے لگاتے ہیں بنیتیں کرار نہیں لگائی تھی گندم چاول کوئی اور ایسی کھیتی جو بھی لگاتے ہیں گھاس جانوروں کے لیے جو گھاس لگایا جائے گا تو وہ بنیتیں کرار نہیں ہے اب ایک آدمی زمین کو بیچتا ہے گندم لگی ہوئی تھی گندم لگی ہوئی تھی کہتا جی یہ زمین میں آپ کو دس لاکھ ہی بیچتا ہوں تو کیا ہوگی زمین کی بہ ہوگی اس گندم کی بہ نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ یہ بنیتیں قرار نہیں ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے ساری دنیا سمجھتی ہے کہ گندم کو کاٹ لیا جاتا ہے موسم ختم ہونے پہ کاٹ لیا جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ذرا دیکھیے ولا د خلو کھیتی داخل نہیں ہوگی فی بہ عرض زمین کی بہ کے اندر اللہ بتسمیت ہاں اگر ذکر کر دے کھیتی کا بھی ذکر کر دے پھر داخل ہو جائے گی مشتری کہتا ہے جی دس لاکھ کی خرید رہا ہوں کھیتی بھی ساتھ لے رہا ہوں جو گندم لگی ہوئی ہے کوئی اور چیز ہے وہ بھی لے رہا ہوں پھر داخل ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر دونوں کی بہ ہو جائے گی لیکن اگر ذکر نہیں کیا نا تو پچھلے صورتوں میں کیا اور تھا وہ خود بخود داخل ہو اگرچہ نام نہ بھی لیں یہاں پہ نام لینا پڑے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی بات ختم ہوگی آگے چلتے ہیں یہی سارے مسئلے ایسے ہی چل رہے ہیں پورے کے پورے اب ہوا یہ ایک آدمی زمین نہیں بیچتا درخت بیچتا ہے کہتا ہے یہ درخت میں آپ کو بیچ رہا ہوں یہ کھجور کا درخت ہے یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں کھجور کا درخت کھجور کے اوپر پھل بھی لگا ہوا تھا یعنی खजूर کے درخت کے اوپر پھل کھجوریں لگی ہوئی تھیں تو اب کیا ہوگا کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ جی کھجور کی بہ ہوئی ہے تو پھل کی بہ بھی ہوگی ہے یا نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے پھل کی بہ بھی ہوگی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو یاد رکھیے پھل کی بہ نہیں ہوگی. کیونکہ پھل بھی کیا ہوتا ہے بنیت قرار نہیں ہوتا پھل بھی بنیت قرار نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھل بھی بنیت قرار نہیں ہوتا اس کو بھی پتہ ہے سب لوگوں کو کہ جی یہ ہم درخت کو فیہ ہے اس میں کیا تھا پھل لگا ہوا تھا اس درخت کے اندر سم رتو لائے لل, بائے لل بائے تو اس کا پھل اس درخت کا پھل کیا ہوگا اس کا پھل بائے کا ہوگا پھل کیا ہوگا بائیک کا ہوگا جیسے کھیتی کیا تھی بائیک کی رہتی کھیتی میں نے بتایا بنیتیں کرار نہیں ہے ٹھیک ہے تو صرف درخت کی بہ ہوئی ہے پھل کی بہ نہیں ہوئی ہے تو فسم تو پھل بائے کا ہوگا ال اے یش تارا ہاں اگر مشتری شرط لگا لے مکتاؤ سمراج یہاں پر مشتری مشتری اگر شرط لگا لے تو اب کیا ہو جائے گی پھر پھل بھی داخل ہو جائے گا بس ایک ہی بنیت قرار بنیت قرار ارفن متصل بنیت قرار بس ان دو لفظوں کو اپنے یاد رکھنا ہے آپ خود بخود مسئلہ حل کرتے جائیں تو پھل کی بہ داخل نہیں ہوگی ٹھیک ہے صرف درخت کی بہ ہوگی لیکن بھائی پھل تو کیا ہے پھل تو بائیک ہے اور اب خرید لیا درخت خرید لیا مشتری درخت مشتری کا ہو گیا پھل بائے کے ہے تو اب کریں گے کیا بائے بائے کو کہا جائے گا ایک ایکتا ہا... اس پھل کو اب کاٹ لو تم کیونکہ اب یہ درخت ہرانی رہا یہ کس کا ہو گیا ہے مشتری کا ہو چکا ہے تو اب مش... کسی اور کے... کسی اور کی چیز سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو پھل تمہارا ہے درخت مشتری کا ہے تو تم ایسا کرو پھل کو فوراً کاٹ لو ٹھیک ہے تو درخت کو کاٹو پھلوں کو کاٹو وہ سل مبیا اور مبیا سپرد کر دو مبیا کیا درخت مبیا مبیا سپرد کر دو مجھ کو ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ایک لفظ یہ آپ کا دورے تک چلے گا دورے حدیث تک چلتا ہے اور یہ بڑے اس میں سے ہوتا ہے ایک لفظ آتا ہے جسے کہتے ہیں بدوئے سلاح بدوئے سلاح با دال واؤ با دال واؤ بدو ٹھیک ہے اور سلاح سعود لام الف ٹھیک ہے اور ہا سلاخ ہاں سلاح الف بھی سود لام الف اور ہا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک ٹرم سمجھ لینی ہے یہ دورے تک آپ کی جو ہے نا وہ چیزیں چلتی رہیں گی کہ اس کے اندر امام شافی رحمت اللہ علیہ آپ اور اس طرح مختلف ہوں گے حدیث کے اندر بھی آپ جائیں گے حدیث کے اندر بھی وہ ہوگا کہ جی اختلافات پڑھیں گے فقہ کے اندر بھی بڑے وہ آئیں گے تو اس کو آپ ایک ہی سمجھ لیجئے گا اور یہ لفظ بھی ذکر کرنے لگے ہیں نزدیک احناف کے نظر نزدیک بدو صلاح سے کیا مراد ہوتی ہے احناف کہتے ہیں بدو صلاح یا اب یوں سمجھیں اس کو میں آسانی سے پھل کا قابل انتفاع ہو جانا قابل انتفاع یا یوں سمجھو پھل کا پک جانا جس سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے پکنا تو نہ کہیں اس کو قابل انتفا جسے نفع اٹھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بدوئے سراس امراضیوں کی جسے نفع اٹھایا جا سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں بدوئے سلاح سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جب کسی آفت سے پھلوں کا آفت سے اور پھلوں کا آفت سے اور فساد سے جو امن ہے نا مطلب یہ کہ وہ اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں تو وہ بدوئے سلاح کی ہے جیسے ہوتا ہے نا جب آندھی چلتی ہے آندھی چلتی ہے آپ کو پتہ ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سب سے پہلے کیا آتا ہے وہ آتے ہیں پھول آتے ہیں پھول پھول آتے ہیں ان پھولوں سے پھر وہ چھوٹے چھوٹے سے جیسے آموں کے ہم وہ آم چھوٹے چھوٹے سے آم لگ جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں لیکن جب آندھی آتی ہے یا اولے پڑتے ہیں تو یہ چیزیں گر جاتی ہیں اگر, اگر لگے ہوئے تھے پھول لگے ہوئے تھے یا چھوٹے چھوٹے سے آم لگے ہوئے تھے یہ آندھی آتی ہے اولے آتے گر جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا آم بڑا ہو جائے نا پھر اولہ بھی گر جائے اور آندھی بھی چل جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہوتا ہے وہ گرتے ہیں پھر بھی گرتے ہیں لیکن اتنا نقصان نہیں ہوتا تو جس وقت فساد سے اور کسی آفت سے حفاظت ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بدوئے سلاح امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت مٹھاس پیدا ہو جاتی نا پھل کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے تو تب بدوئے سلا ہوتی ہے ہم کہتے نہیں بھی امن ہو جائے ایک آفت سے آسمانی آفتوں سے اور کسی فساد وغیرہ سے امن ہو گیا اور قابل انتفا چیز ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے امام شاہ ہم نے بتاتے ہیں کہ نہیں, نہیں بھائی جب تک اس میں مٹھاس پیدا نہیں ہوگی تب تک بدوئے سلا نہیں ہوگی اور بھی آپ پڑھیں گے امام مالک کے نزدیک امام احمد بن ہمبل کے نزدیک یہ سارا یہ تو ابھی میں صرف آپ کو ایک صرف ایک ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ, کہ یہ کیا ہے کیا مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے آگے کہ ایک آدمی نے پھل بیچ دیا اور بدوئے سلا نہیں ہوئی ہوئی تھی ٹھیک ہے بدوئے سلاح نہیں ہوئی تھی ابھی یا بدوئے سلاح ہو گئی تھی بدوئے سلاح ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو کیا یہ بہ جائز ہوگی کیا دونوں صورتوں کے اندر دونوں صورتوں میں بے جائز ہو جائے گی ٹھیک ہے بدوئے سیلاب سے مراد یہ نہیں کہ پھول لگے ہوں نہیں نہیں پھول نہیں کم از کم جو ہے وہ اتنا آ چکا ہو کہ پھل وغیرہ کچھ پتہ چل جائیں کہ کتنے پھل آ چکے ہیں ٹھیک ہے اگر پھل بالکل ہی نہیں آیا ہوا تو پھر تو بہ جائز نہیں ہوتی ہے جیسے عمومی طور پہ لوگ دس دس سالوں کی بیہ کر دیتے ہیں باق بیچ دیتے ہیں کم از کم پھل آ چکا ہو پھل آ چکا ہو پھر بے کرتے ہیں تو بدوئے صلاح ہوئی ہے یا بدوئے سلاح نہیں ہوئی ہے لیکن میں کہ بدوئے سلاح نہیں بھی ہوئی تو اس مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں آیا نہیں نہیں اس پہ کچھ نہ کچھ وہ آ چکا ہو یہ مراد ہے تو بدوئے سلاح ہو چکی ہو یا بدوئے صلاح نہیں ہوئی ہو تو بے تو جائز ہو جائے گی وے تو ہو جائے گی صرف ایک صورت میں بہ جائز نہیں ہوگی جس وقت پھل بالکل ہی نہیں آیا ہوا پتہ ہی نہیں ہے ابھی بہ جائز ہو جائے گی لیکن ہوگا کیا جب ایک آدمی نے میرے آم تھے میں نے کہا کہ یہ آم میں نے بیچ ہیں جو ابھی لگیں گے بہت چھوٹے چھوٹے سے آم ہیں میں نے بیچ دیے مشتری نے خرید لیے درخت تو میرے ہیں اور آم خرید لیے کس نے ہیں آم خرید لیے ہیں مشتری نے تو اب مشتری پر واجب ہے مشتری پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ تم درخت آم اتار لو تم آم فوراً اتار لو اور ابھی اتارو اگر مشتری کا شرط لگاتا ہے کہ جی میں اس شرط کے ساتھ یہ آم خرید رہا ہوں جو ابھی بہت چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوں اس شرط کے ساتھ کہ جب تک یہ کیا نہیں ہوں گے بڑے نہیں ہوتے تب تک یہ آپ کے درختوں کے اوپر لگے رہیں گے تو بیہ کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی بیہی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی یہ ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر بہت زیادہ وہ چل رہی ہے دوبارہ سمجھیے جس نے پھلوں کو بیچا بدوئے سلاح ہوئی ہو یا بدوئے صلاح نہیں ہوئی ہو بدوئے صلاح ہو گئی ہو یا بدوئے سلاح نہیں ہوئی ہو ٹھیک ہے بہ تو ٹھیک ہو ہوگی بہ تو ہو گئی ہے لیکن مشری کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی فوراً یہ پھل کاٹ لو اگر مشری کہتا ہے نہیں nah جی یہ آپ کے بائی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی بہی کیا ہوگی فاصد ہوگی یا بائیں کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں اس شرط کے ساتھ بیچ رہا ہوں کہ یہ اس پہ لگے رہیں گے تو یہ بہ فاصد ہوگی دیکھیے ذرا اس کو پھر میں سمجھاتا ہوں کہ کیوں وا سم رتن وم با سم رتن لم یب یہ لم کی وجہ سے واؤ غائب ہو گئی وہ بدوئے سلاح تھا نا لم یب تو یہ لم یب دو واؤ غائب ہو گیا لم ب سلا افا کہ بدوئے سلاح نہیں ہوئی تھی او کد بدا اوقت بدا یا کیا ہو گئی تھی بدوئے سلاح ہو گئی تھی اوقت بدا یا بدوئے سلاح ہو چکی تھی جاز البئی تو بے جائز ہے وہ وجہ با مشتری مشتری پر واجب ہے قطا فی الحال کہ اس پھل کو کاٹنا فوری طور پر کاٹنا اس کے لیے واجب ہے فعن شارتا ترک کہا علن نخلی اگر اس نے شط لگا لی کھجور کے درخت کے اوپر چھوڑنے کی الن نخ کجور کا درخت کے اوپر یعنی کھجور کی بے کر رہے فائن شرط کا کہا الن نخ کہ اگر کھجور درخ کے درخت کے اوپر شرط لگا لے گی یہ لگے رہیں گے کیوں حاصل ہو جائے گی دیکھیں میں نے ایک چیز آپ کو پہلے بتا دی ہے آپ کسی دوسرے کی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے درخت کس ہیں؟ بائے کے ہیں بائیں کے درخت ہیں بائیں کے اور پھل کس کے ہیں مشتری کے تو اب پھلوں کو جو خوراک آئے گی پھلوں کی جو خوراک بنے گی وہ کہاں سے بنے گی درختوں کے ذریعے سے بنے گی درختوں کے ذریعے سے تو گویا کسی دوسرے کی ملک سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں غیر کی ملک غیر کی ملک سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جب غیر کی ملک سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے دوسرے کی ملکیت کو فارق کرنا ضروری ہے بھئی میں نے بیچ دی ہے نا پھل ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ فوراً کاٹے اور میں درخت کسی اور کو بیچ دوں میں درخت کٹوانا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں میں درخت کاٹنا چاہتا ہوں میں اس کی لکڑی بیچوں گا لیکن اب اگر مشتری کا پھل لگا ہوا ہے تو میں تو درخت نہیں کاٹ سکتا نا میں تو انتظار پھنس گیا اب کہ جب تک یہ پھل پکے گا نہیں تب تک میں درختوں کا بیچ نہیں سکتا آگے تو غیر کی ملکیت کے ساتھ اس کا ایک تعلق پایا جا رہا ہے اور غیر کی ملکیت کو مشغول کر لیا اس نے تو بائی بےچارہ اس وقت تک رکا رہے گا اگر یہ شرط لگائی جائے گی تو بےئی فاسد ہو جائے گی بےئی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی شرط نہ لگائیں ہاں ویسے عمومی طور پر بائیں کچھ نہیں کہتا یہ ادھر المسئلہ ذکر نہیں ہوا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بائی نے بیچ دیے ذرا ٹھیک ہے بائی نے بیچ دیے پھل بیچ دیا مشتری نے خرید لیا اب کیا ہے بائی اگر چاہے تو فوراً ختم کروا سکتا ہے کہ ابھی کاٹو لیکن وہ کچھ نہیں کہتا وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے مشتری بھی کچھ نہیں کہتا کہ نہیں جی اس شرط کے ساتھ خرید رہا ہوں شرط نہیں لگا رہے ہیں اس شرط کے ساتھ خرید رہا ہوں کہ جی میں یہ پھل لگے رہیں گے تھوڑے سے بڑے ہوں گے پھر میں گا ذہنوں میں آج کل ہو جاتا ہے آج کل یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اگر اس طرح کر لیتے ہیں تو یہاں اتنی گنجائش ہے ہو جائے گی اچھا جی ہاں بدوئے سلاح کی انہوں نے ویسے ایک ذکر کیا ہے بدوئے سلاح کے حوالے سے ایک ویسے ذکر کیا ہے کہ بدوئے سلاح ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ٹھیک ہے بدوئے سلاح ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو لیکن پھل آ چکا ہے پھل جو ہے وہ اس کو کر دیتے ہیں بیچ دیتا ہے تو بے درست ہو جائے گی وہ کیوں ہیں وہ آگے چل کے آپ یہ مسئلہ سمجھیں گے میں نے آپ سے یہ کہنا کہ وہ آگے کیونکہ یہ بہت لمبا ہے ایک مسئلہ ہے اور مارکت العرا مسائل میں سے ہے بدو سلا کے اوپر آئمہ کے درمیان اختلاف کہ جی بدو سلا اگر نہیں ہوئی تو کیا اس کی بہجائز ہے یا جائز نہیں ہے بدوئے سلا کی بہ جائز ہے یا نہیں ہے اور بدوئے صلاح سے کیا مراد ہوتی ہے کب تک بے کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بدو سلاح ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو بے جائز ہے بے جائز ہے لیکن اس کے اوپر اب پھر یہی والی بات کہ مشتری کو مجبور کیا جائے گا کہ جی آپ کاٹ لو مشتری کو مجبور کیا جائے گا پھر وہ بھی مسئلہ آئے گا کیا مشتری کو مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بدو سلا ہو چکی ہے بدوئے صلاح ہو چکی ہے مشتری کو کیا مجبور کیا جائے گا کہ کی نہیں کیا جائے گا کہ بھائی کاٹو تو وہ آگے ایک باتیں آنی ہیں کیونکہ ابھی اس کا اتنا تعلق نہیں ہے اس وجہ سے میں اس کو نہیں اچھیڑ رہا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگوں کا ایک وہ تھا اس میں سے کیونکہ وہ اب ایک اور لمبا ایک مسئلہ ہے کہ اس کو چھیڑنا پھر میں کہوں کہ جی بدوئے سلا سے فلاں کیا کہتے ہیں فلاں کیا کہتے ہیں بدوئے سلا تو یہ آج اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر اس کا آپ لوگ تکرار ضرور کیا کریں اچھا کون سا والا مسئلہ تھا وہی جو بے تو کا حاضر ہے رزم تھا والا بے تو مین کا ہاض ہے تھا چلیے دیکھیے دوبارہ دیکھیے اس نے کال ابھی تو مین کہا ہاض رزم تھا اگر بھائی نے کہا کہ میں بیچتا ہوں یہ کٹڑی اللہ ان اس شرط پر کہ یہ ان نہا تو و یہ دس کپڑے ہیں بمیت درہم سو درم کے بدلے میں کل سو بم بھی اشرات ہر, ہر کپڑا دس درم کے بدلے میں فعین وجہ دہا نا کے اگر مشتری نے پایا اس کو کم یعنی نو کپڑے پائے آٹھ کپڑے پائے جہاز البی حصہ تی تو بے جائز ہے اس کے حصے کے بقدر کس کے اس گٹھڑی کے حصوں کے بقدر یعنی اس میں آٹھ تھے نو تھے جتنا بھی تھا جازل بی بی تھی اپنے حصے کے بقدر جو ہے وہ بے جائز ہو جائے گی وہ وَا ان اگر اس نے پایا اس گٹڑی کو زائدہ یعنی زائدہ پایا زائدہ پایا یعنی گیارہ کپڑے پا لیے فل بے وفا تو بے فاسد ہو جائے گی میں نے بتایا تھا کیوں بے فاسد ہو جائے گی اس لیے کہ مبی کی جھالت آ رہی ہے مبی کی جھالت بہ تو ہوئی ہے دس کپڑوں کی گیارہویں کپڑے کی بہ نہیں ہوئی ہے اب وہ گیارہواں کپڑا ہے کون سا تو مبی مبھی مجھول ہو گیا گیارہویں کی بہ مجھول ہو گئی ہے دس مشتری اچھے اچھے کپڑے پکڑے گا کہے گا یہ 10 کپڑے میں نے خریدے تھے جو گندہ کپڑا ہوگا نا کہے گا یہ میں نے میں نے جو دس کپڑے خریدے ہیں اس میں یہ نہیں خریدا تھا میں نے بائی کہے گا نہیں جی یہ جو گندے گندے دس کپڑے تھے نا یہ میں نے بیچ دیے تھے اور یہ سب سے اچھا کپڑا جو تھا نا یہ میں نے نہیں بیچا تھا آپ سے تو مبی کی کیا ہے جہالت ہے جب مبی کی جہالت ہے اس سے خطرہ فساد پیدا ہوگا جب فساد پیدا ہوگا صحت اس کو روک دیتی ہے اس فساد سے بچنے کے لیے کہتی ہے کہ بھائی نہیں ٹھیک اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے ہوگی بات اس کے تکرار ضرور کریں اچھا تکرار ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے اور بہت ضروری ہے تکرار وغیرہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس کے اندر یہ چیزیں سمجھنی بھی ضروری ہیں میرے تو دل کرتا ہے کہ جی اس کو ہم صرف نہاف کے اعتبار سے بھی وہ کریں لیکن تھوڑی سے میں اس لیے بھی اب چھوڑ دیا بیچ میں اس وجہ سے میں نے کہا کہ ساتھ مناسبت تھوڑی سی ہو جائے کیونکہ یہ تھوڑی سی جب مناسبت ہو جائے گی کتاب کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ جو ہے ساتھ ساتھ آپ کے لیے پھر ہم تھوڑی سپیڈ بھی لگائیں گے اور مسائل کو ہم اس کا کرتے رہیں گے لیکن آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ تکرار کرتے رہیں اور عبارت پڑھا کریں عبارت پڑھا کریں کہ جی کیا بنے گا کیسے ہوگا سارا کچھ میں اس بڑا آہستہ آہستہ عبادت کو پڑھتا ہوں تاکہ اس کو خاص طور پر بعض چیزوں پہ زور دے کے پڑھتا ہوں بتاتا نہیں ہوں آپ کو لیکن زور دے کے وہ کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کو مرفو پڑھنا ہے منسوب پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے ٹھیک جی چلیں باقی انشاءاللہ پھر اچھا بس وہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے وہ اس میں سے کوئی وہ نہیں ہوتا بس وہ سمجھنے کی ایک وہ ہوتی ہے تھوڑی سی مناسبت ہو جائے کل انشاءاللہ بیان ہوگا گیارہ بجے کے قریب ان گیارہ یا سوا گیارہ تک ان شاء اللہ بیان کل آپ لوگوں کا سبق ہے کا, کا مفتی عمر صاحب کا سبق ہے مفتی عمر صاحب کا سبق ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بتا دیا تھا ویسے ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو, لیکن یہ کہ میں نے کہا شاید ٹھیک ہے تو کل ان پھر گیان, بیان انشاءاللہ. گیارہ مجھے رات کو گیارہ سوا گیارہ تک جو ہے کوشش کر لیں گے چلا گیارہ بجے اسٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے چلیے السلام علیکم السلام آئی فری ہے جی